اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات فی ستت ایام عرشو الماء پچھلی آیتوں میں صورت کا دوسرا دعویٰ کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اسے بیان کیا گیا اس آیت میں یہ کہا جائے گا کہ جس طرح عالم الغیب صرف اللہ ہے اسی طرح خالق اور مالک بھی وہی ہے اور وہی ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو فی صفت ایامن چھ دنوں میں مقدار ستتے ایام یعنی تدری بنایا وہ کان آرشہ آلل اور ہے اس کا تخت پانی پر کان آرشہ آل ماں یہ کنایا ہے کمال قدرت سے استگنا سے یا حقیقت عرشے الہی پانی پر قائم ہے اور یہ بھی اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے لے یب لام تالیلیہ ہے اور متعلق ہے خلق السماوات کے آسمانوں کو اور زمین کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اچھے عمل کرتا ہے تاکہ قیامت قائم ہو تو ان اعمال کی جزا مرتب ہو سکے تو دنیا ایک امتحان گاہ ہے لوگ اس میں پرچہ حل کر رہے ہیں اللہ آزما رہا ہے کہ کوئی بندہ کس طرح کے عمل کرتا ہے والا ان کو یہ شکویج ہم نے دنیا کو آزمائش گاہ بنایا تاکہ اس کے بعد قیامت قائم ہو اور جزا سزا مرتب ہو مگر تعجب ہے کہ یہ مشرقین بجائے ماننے کے کیا کہتے ہیں و ل کلتا اور جب آپ کہتے ہیں ان نہ کہ تم اٹھائے جاؤ گے ممبا دل موت موت کے بعد یعنی قیامت آنی ہے اور پھر اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے ل ی لذین کافر تو کہتے ہیں کافر ان ہاذا اللہ سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو واضح شہر بمینا باطل ہے جی ولاً اخرنا انہم الزاب یہ دوسرا شکو ہے جی اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو الا امتن مادو دتن الامت و ہا امت مدت کے معنی میں ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو ایک وقت معین تک لکو لَنَّا تو وہ ضرور کہیں گے ما یہ کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے یہ بھی شکویج عذاب کیوں نہیں آتا اللہ سنو یوم اتی ہم جس دن وہ عذاب ان پہ آئے گا نا لئی سا عنہم ہوم وہ ان سے پھیرا نہیں جائے گا وہا کبھی ماکانوبی یستا زون اور گھیر لے گی ان کو وہی چیز جس کا وہ مزاق اور ٹھٹھا بنا رہے ہیں یعنی وہی عذاب ولا ان ازک نل انسان رحمتن تیسرا رحمتن ہے جی اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ سما نذا نہ پھر ہم وہ اس سے چھین لیں وہ رحمت اس سے چھین لیں واپس لے لیں ان نہولا تو وہ نا امید ہو جاتا ہے نا شکرا ہو جاتا ہے لا مابو دانے باطلا سے مایوس ہو جاتا ہے ویزا مسل انسان ظر دا ربہ منی سورہ زمر میں آپ نے پڑھا جی آیت نمبر آٹھ میں فَإِذَا مسل انسان ذرا نا سورت یونس کی آیت نمبر بارہ میں آپ نے پڑھا جی اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ نا امید ہونا معبودوں سے ہے مابودان باطلا ولاً ازک نَعْمَا چوتھا جی اور اگر ہم چکھائیں اسے نیمتے شاہ عبد القادر صاحب نے میں کیا آرام باد مست ہو بعد کسی تکلیف کے جو اسے پہنچی لکولن تو کہنے لگتے ہیں زہب سیات تو انی دور ہو گئیں سختیاں مجھ سے ایات دکھ تکلیفیں میں نے فلاں کی نیاز مانی تھی فلاں کے مزار پہ حاضری دی تھی اور یہ تکلیف مجھ سے دور ہو گئی بے شک وہ ہے اترانے والا فخر کرنے والا اللہ لذی صبر یہ بشارت ہے جی مگر جن لوگوں نے صبر کیا یعنی ثابت قدم رہے فل بلا وہ عامل الصالحات اور عمل کیے نیک یعنی شکر کیا نیمتوں کے معاملے میں مصیبت میں صبر کیا نیمتوں میں شکر کیا یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور اجر کبیر ہے فلا اللہ کا تار کن بازمایو ہا ال کا یہ تیسرا دعویٰ ہے سورت ہود کا جی شاید کہ توں چھوڑنے والا ہے لہ لاق شفقت شاید کے آپ چھوڑنے والے ہیں کچھ حصہ اس وہی کا جو آپ کی طرف کی جاتی ہے یعنی توحید کے کچھ پہلو وظائکم بھی صدروں کا این یقولو من این اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی اس بات کے کہنے سے لولا ان ضلع علیہ کنزن کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی پر کوئی خزانہ اوجا آما ملاکن یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ جو ہمیں بول کے بتاتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے کیوں نہیں اتارا گیا اس پر خزانہ یا آتا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ یہ باتیں سن کے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان انت آنتا نذیر میرے پیغمبر آپ ہیں ڈرانے والے رسالت کے لیے خزانے کا ہونا یا نزول ملائکہ کی ضرورت نہیں منصب آپ کا ہے نظیر آگاہ کرنا واللہ اللہ کل شیین وکیل اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے آپ نہیں ام یقولون افتراہو ہو یہ بھی شکوائے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو گاڑ لیا ہے افترا کی ہے خود بناتا ہے کل جواب شکوا آپ کہیں فاتوب اشرے سوارن لے آؤ دس سورتیں ہی اس جیسی مفتریات یاتن بنا کر یہ سورت حود ہے مکی ہے اس سے پہلے سورت بنی اسرائیل وہ بھی مکی ہے اس میں پورے قرآن کے لانے کا مطالبہ کیا گیا سورت بنی اسرائیل میں یہاں سورت ہود میں اسے کم کر کے دس سورتوں کا مطالبہ رکھا گیا سورت بقرہ مدنیے بہت بعد میں اتری وہاں اسے ایک سورت میں محدود کیا گیا فاتوب سورت مسلے من منستا من مندو نلائے اور پکارو بلاؤ جن جن کو تم پکار سکتے ہو اللہ کے سوا انہیں بھی بلاؤ یا اس سے ان کے معبودانے باطلا مراد ہیں یا ان کے حمیتی مراد مدینہ کے یہودی جو انہیں پٹیاں پڑھایا کرتے تھے انہیں بھی بلاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو فعلم یس تجیب القم پھر اگر وہ تمہارے حمیتی تمہاری بات نہ مانے کہ تم انہیں کہو کہ اس جیسی صورتیں بنا کے لاؤ اور وہ ہمیتی تمہاری بات نہ مانے فالمو تو پھر یقین کر لو انما انزل بعلم علم کہ یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم سے یعنی وہی سے وہ اللہ اللہ اللہ اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اگر کوئی الہ ہوتا تو قرآن کی مثل بنا دیتا حل ان مسلمون پس کیا تم مانتے ہو استفام تلا ہے یعنی مانو کیا تم فرما بردار بنتے ہو یعنی فرما بردار بنو اور اس بات کو مان لو کہ یہ اللہ نے اتارا ہے ف علم یس تجیب دوسرا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے پھر اگر وہ کافر تمہاری بات نہ مانے یہ جو تم چیلنج کر رہے ہو کہ اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ اور وہ تمہاری بات نہ مانے تو کل یہ معذوف ہوگا میرے پیغمبر آپ کہیں فالم اے مشرقین تم یقین کر لو کہ یہ اللہ کی وہی سے اتارا گیا ہے اور اس بات کا بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی الہ ہوتا تو اس جیسا قرآن بنا کے لے آتا منکانہ یرید الحیات دنیا یہ تخویف ہے جی اتنا بڑا چیلنج اور تمہارا آجز آ جانا اس کے بعد انکار کی کوئی صورت نہیں تھی لیکن انکار کی وجہ محبت دنیا دنیا کی محبت فرمایا من کا یرید الحیات الدنیا؟ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی و اور اس کی زینت رونق نوف الیہم اعمالحم ہم, ہم پورا پورا دے, دے دیتے ہیں ان کو ان کے اعمال کی جزا مراد ہے دنیا کی روزی وہ جو دنیا کی روزی ہے مال ہے دولت ہے اولاد ہے وہ ہم انہیں عطا کر دیتے ہیں وہم فیا لا خسون اور وہ گھاٹے میں نہیں رہتے یعنی ان کے سلے میں کوئی کمی نہیں آتی اولائک اکل لیس علیہ فی فل الا النار یہی لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں نہیں سوائے آگ کے حابی تھا ما سناؤ اور مٹ گیا ما سناؤ جو کچھ انہوں نے کیا تھا ما سے مراد مشرکانہ آ ہیں جی یا ما سے مراد وہ کام ہیں جو بظاہر نیکی کے کام تھے جیسے بیت اللہ بنانا ہسپتال بنانا کسی غریب کی مدد کر دینا وبا تل ما یا ملون اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا لے انحو لے غیر اللہ یعنی جو نظریں نیازیں انہوں نے دیں سب برباد کچھ بھی نہیں ملے گا آفا من کانا آلہ من ربے دعوی رابے سورت کا چوتھا دعوی ہے جی تیسرا دعوی کیا تھا مسئلے کو بہادری سے پہنچاؤ مسائب اور مشکلات آئیں گے دل تنگ نہیں ہونا چوتھا دعویٰ کیا ہے مسئلہ بالکل ظاہر باہر ہے واضح ہے کوئی اخفاء نہیں ہے زد کی وجہ سے نہیں مان رہے یہ چوتھا دعویٰ ہے جی آفامن کان آلہ بئیے نہ تم ربے کیا پس جو آدمی ہے اوپر واضح دلیل کے میں ربی اپنے رب کی طرف سے می عقل اقل سلیم مرادج دلائل اکلی و یت لو ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہے شاہد ایک گواہ بھی من ہو اللہ کی طرف سے یہ دلیل وہی مراد ہے جی دلیل اقلی کے بعد اس کے پاس دلیل وہی بھی ہو قرآن کی صورت میں ومن قبل ہی کتاب موسا اور اس شاہد سے پہلے قرآن سے پہلے موسا کی کتاب امامن جو بنی اسرائیل کے لیے رہنما تھی وہ اور رحمت تھی دلیل نقلی ہو گئی جی اس کے پاس دلیل نقلی بھی ہے جواب اس کا معذوف ہے اب کا لہو موز و شبہ کیا اس بندے کے لیے کوئی شبے کا مقام باقی رہ گیا تو ایسا شخص جس کے پاس اقل سلیم بھی ہو اس کے پاس نقلی دلیل بھی ہو اور اس کے پاس ایک شاہد بھی ہو تو ایسا شخص قرآن کا منکر نہیں ہو سکتا وہ تو چاروں ناچار قرآن پر ایمان ضرور لائے گا اسی لیے فرمایا اولا یہی لوگ الزین یا في فی حاض دلائل سلاسہ جو ان تین دلیلوں میں تدبر کرتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس قرآن کے میں يَكْفُرْ بِهِ من الزاب اور جو انکار کرتا ہے اس کا من الزاب گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے مختلف گروہوں میں سے فنار و ہو تو آگ ہے اس کا وعدہ فلا تکوفی مریت من ہو پس ت ہو اے قرآن کے مخاطب جب قرآن جیسی آیتیں وہ نہیں لا سکتے اور دعوی اقلی نکلی وہی دلائل سے بالکل واضح ہے تو اے قرآن کے مخاطب تو شک میں نہ پڑ من ہو اس قرآن کی سے ان نہقوں میں رب یقینا وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ولا کنہ اکثر انا سے لایو منون لیکن تعجب ہے کہ پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور یہی بکواس کرتے رہتے ہیں کہ یہ نبی خود بناتا ہے ومن ازلم ممن افطرا اللہ کازیبہ زجر ہے جی اس کے ساتھ تخویف اخرویہ بھی ہے جی کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ استفام انکاری ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کازیبن اے شریکن قولهم ها اولائے رول مانی یہ ہے اللہ پر افتراء ان کا یہ کہنا کہ جن کی پوجا پاٹ ہم کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اللہ ان کی بات نہیں موڑتا یا یہ جو کہتے ہیں کہ یہ نبی قرآن خود بناتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے کلام اللہ کا نہ ہو اور پھر وہ کہتا پھرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ال رضون یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے و یقول الشہاد اور کہیں گے گواہی دینے والے ال اشہاد الملائکا الشہاد کرامن کاتبین انبیاء نے بھی گواہی دینی ہے فقی فیضا یہ نامن کل امت امب اور کہیں گے گواہی دینے والے ہا اولا الزینا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر مین تخا ولادا یہ کہہ کے کہ اللہ نے اولاد بنا لی یا یہ کہہ کے کہ ہمارے جو معبود ہیں ہاؤ لائے شفا ہاؤ ان دا لا رول مانی یہ ہے اللہ پر جھوٹ بولنا على لانت اللہ علانت اللہ الالمین سنو اللہ کی لانت ہے ظالموں پر کون ہے اللہ یسدونان سبیل اللہ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے وہ یب اور ڈھونڈتے ہیں اس رستے میں ریوا جان ٹیڑا پن کجی مراد شبہات شرکیج وجن شبہات شرکیہ وہم بل آخرت کافرون اور آخرت کے وہ انکاری الاائے قلم یقون موجزین ان کا یہ کہنا کہ عذاب کیوں نہیں آتا یہ لوگ نہیں تھکانے والے یہ آجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو زمین میں اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمیتی بھی ڈگنا دیا جائے گا ان کو عذاب لے کفر ہم, ہم ایک یہ کفر و شرک کرتے تھے ایک لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے تھے ماں کانو یستتی یہ جملہ ہے جی یہ سب کچھ کیوں ہوگا اس لیے کہ وہ دنیا میں نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے باوجہ مہر جباریت حق بات کو سنتے بھی نہیں تھے اور حق بات کو دیکھتے بھی نہیں تھے ضد اور انات کی وجہ سے ان پر مورے لگ چکی تھی یہی لوگ ہیں نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنے آپ کو وزلان ہوں گم ہو گئے ان سے ماکانو یفترون جو جھوٹ وہ بناتے تھے کہ ہمارے معبود ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں یہ چھڑا کے لے جائیں گے نبی پاک کہیں گے یہ میرا ہے اس کو آنے دو اس کو کچھ نہ کہو یہ جتنے جھوٹ کرتے تھے سب گم ہو جائیں گے لاجرما کوئی شک نہیں بے شک آخرت میں وہ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں ان لذینہ امن عوامل سالیات بشارت ہے جو لوگ ایمان لائے عمل کیے نیک و اخبت اخبت انابو آجزی کی ایمان لائے اور آجزی کی اپنے رب کے آگے توازو اختیار کی نرمی یہی لوگ ہیں جنتی وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں دو فریقوں کا ذکر ہو گیا جی ایک کافر جن کے لیے جہنم ہے ایک مومن جن کے لیے جنت ہے مسل الفریقین نے مثال دونوں فرقوں کی المومن والکافر ال کافر المشرق و مثال دونوں فریقوں کی مثل اندھے کے اور بہرے کے اور دیکھنے والا اور سننے والا مشرق آ ما اور اسم کی طرح ہے مومن البصیر السمی حل یستبیان مثلا کیا یہ دونوں برابر ہیں حالت میں مثلا مثال میں شاہ ولی اللہ صاحب نے میں نہ کیا در صفت صفت میں افالات تذکرون سوچتے کیوں نہیں ہو دھیان کیوں نہیں دیتے ہو یہاں تک سورت کے چار دعوے مکمل ہو گئے جی پہلا دعوی عبادت و پکار کے لائق اللہ ہے دوسرا دعوی پہلے دعوے کی علت ہے اس لیے کہ عالم الغیب کون ہے اللہ ہے تیسرا دعوی مسئلے کو بہادری سے پہنچاؤ اس رستے میں مسائب دکھ تکلیفیں آئیں گی گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا دل تنگ نہیں ہونا چوتھا دعوی مسئلہ بالکل واضح ہے ظاہر باہر ہے عقلی نکلی دلیلوں سے ثابت ہو گیا ہے مہازد کی وجہ سے نہیں مانتے چار دعوے اب سات قصے بیان ہوں گے جی کے جن کا تعلق ہوگا ان دعووں سے ولکد ارسل نانو ہن پہلا قصہ حضرت سید نوح علیہ السلام کا اور اس کا تعلق ہے پہلے دعوے سے جی ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف انہوں نے کہا میں تمہارے لیے ہوں آگاہ کرنے والا خبردار کرنے والا کھلم کھلا واضح اللہ تابو اللہ کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی اے اللہ تاب سورتحت کے شروع میں جو پہلا دعوی ذکر کیا گیا تھا اوحمت آیات سما فسلت ملد ان حکیم خبیرن اللہ تابود اللہ فرمایا یہ دعوی کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے بلکہ حضرت نو نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہی دعوی پیش کیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو انی اخاف علیہ کم عذاب یومن علیم میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے فَقَالَ الملہ الَّذِينَ نفرو پس کہا سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم کے انہوں نے چار باتیں کہیں جی ماں نرا کا اللہ بشرم پہلی بات جی ہم نہیں دیکھتے تجھے مگر بشر اپنی طرح مگر بشر جیسے ہم تو بشر ہے ہم میں سے ہے اور بشر نبی نہیں ہو سکتا ومان را کتبا کا اللہ لذی ہم ارا زلو دوسری بات ہم نہیں دیکھتے تیرے پیروکاروں کو مگر وہ ہیں ہم میں رضیر لوگ ارازل اقساؤنا خسیس کمی کمی کوئی موچی ہے کوئی دھوبی ہے بھائی اس طرح کے لوگ ہیں تیرے ساتھ بادیر رائے ستی رائے والے ظاہر بین بے سمجھ جو گہرائی میں جا کے سوچتے ہی نہیں یہ سادہ سے لوگ ہیں بلا فکر انہوں نے تیری بات کو مان لیا ہے ما را لم علیہ من فضل تیسری بات ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت بل مال تمہارے پاس کوئی دولت نہیں ہے مال نہیں ہے جس کی بنا پر ہم آپ کو پیشوا مان لیں بل نظن کم بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں تمہیں جھوٹا چوتھی بات یہ <weiterhin> جو واقعات ہیں امبیا کے یہ ہمارے لیے سبق ہیں آج جو داغی ہے توحید کی دعوت دینے والا ہے اس کے راستے میں جب مسائب آتے ہیں دکھ آتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں میٹنگیں ہوتی ہیں فتوے لگتے ہیں مزاق اڑائے جاتے ہیں تمسخر بنایا جاتا ہے راستے روکے جاتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے انہیں انبیاء کی سیرتیں سامنے رکھنی چاہیے جو معصوم ان الخطا السیاان تھے ان کے دامن پہ کوئی گنا نہیں کوئی دھبا نہیں اس کے باوجود ان کو کیا کہا جا رہا ہے ان کے پیروکاروں کو کیا کہا جا رہا ہے ان کو جھوٹا کہا جا رہا کالیا کو اب دائی کی بات سنو جی اس نے ترکی بترکی جواب نہیں دیا اس نے جواب میں کیا کہا حضرت نو نے کہا اے میری قوم ارائی تم بھلا دیکھو تم ان کن تو الا بئی نہ ربی اگر میں ہوں اوپر کھلی دلیل کے میں ربی اپنے رب کی طرف سے توحید پر میرے پاس واضح دلائل موجود ہیں وہ آتانی من اندی ہی اور اس اللہ نے مجھے عطا کی ہے رحمت اپنے پاس سے رحمتن نبوتاً فمیت علیکم امیت اخفیت پھر اس کی حقیقت تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ کر دی گئی اولزم کمو کیا ہم چپکا دیں وہ چیز حاض امیر راجے بسوئے البی یا رحمت یا کل میں توحید کیا ہم جبرن مسلط کر دیں وہ چیز تم پر وانتم تم لہا کار ہوں اور تم اس کو ناپسند سمجھنے والے ہو اس سے بیزار ہو جبرن تو ہم ہدایت نہیں دے سکتے تمہیں ویا قوم میں اے میری قوم لا سالوں کو مالن میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال ان اجری اللہ اللہ نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ کے ذمے میں نے تو اپنے اللہ سے جا کے بدلہ لینا ہے وما آنا بے تار دل لذی اور میں نہیں ہوں ہانکنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے جن کو تم اراض لو نہ کہہ رہے ہو اقساؤ نہ پسماندہ خسیص غریب کمی میں انہیں ہٹانے والا بھی نہیں ہوں ان ملاکو ربے کیوں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کے رب کو وہاں جا کے وہ میری شکایت کریں گے ولا کنی اراکم کو لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم لوگ ہو جاہل حقیقت کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو ویا یا میں اور اے میری قوم میں انسورنی من اللہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں ان ترتہم اگر میں ہانک دوں ان مومنوں کو استفام انکاری ہے ان مواہدین کے محفل سے ہٹانے پر اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر میری کون مدد کرے گا افلا تذکرون سوچتے کیوں نہیں ہو ولا اکول القم اندی خزائن اللہ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں تم جو یہ کہتے ہو ما نرا لکم علی من فضل کہ مالی لحاظ سے تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں تو میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب اور میں غیب بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھی سرسری طور پر مسلمان ہیں زہراً مسلمان ہیں بات مسلمان نہیں ہے تو میں غیب نہیں جانتا ولا اکولو اور میں نہیں کہتا انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں یہ کس کا جواب ہو گیا ما نرا کا اللہ بشرم مثلاً تم جو کہتے ہو کہ تم ہماری طرح بشر ہے تو میں نے کب کہا ہے کہ میں نوری ہوں یہ حضرت نو ہی سے متعلق ہے جی انہی کی تقریر آ رہی ہے اور یہ انہی کی گفتگو ہے اور کچھ نے کہا کہ نہیں جملہ موترزہ ہے درمیان میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی گفتگو ہے اور کئی سوالوں کا تین سوالوں کا جواب دے دیا گیا تزدری آیون کم ولا اکول لذین تزدری آ اور میں نہیں کہتا ان مسلمانوں کے بارے میں جو حقیر ہیں تمہاری آنکھوں میں تم کہتے ہو ہم لونا بادی یا میں ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ نہیں یوتی اللہ خیرہ کہ اللہ انہیں بھلائی نہیں پہنچائے گا وہ مومن ہیں ایمان لائے ہیں انہیں دنیا آخرت کی کامیابی تو ملنی ہے اللہ عالم بما بافی انفیم اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں تم انہیں بادی رائی کہہ رہے ہو انی عزل لمن ظالمین اگر میں کوئی ایسی بات کہوں تو یقیناً میں بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا کیسا خوبصورت جواب دیا حضرت سید نانو علیہ السلام نے اور اس میں پیغمبر ہیں ظاہر بات ہے کوئی لفظ جو اخلاق سے گرا ہوا ہو وہ پیغمبر کیسے استعمال کر سکتا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جوابی گفتگو جب ہو دلائل کے زور سے ہو اس میں بد زبانی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے کالو یا نو ہو یہ ساری تقریر سن کے وہ کہنے لگے اے نو قد یا دل تو نے ہم سے جھگڑا کیا اکثر جدالنا بہت ہو چکا تیرا جھگڑا بڑی لمبی مدت گزر گئی ہے فات نا بات دنا لے آ ہمارے پاس جس کا تمیں وعدہ دیا کرتا تھا اگر ہے تو سچوں میں سے تو جو کہتا تھا نہیں مانیں گے تو بڑا دردناک دن کا عذاب آ جائے گا لیا وہ کالا حضرت نو نے کہا انتیک کمب ہلا وہ تو تم پہ لائے گا اللہ اگر چاہے گا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے ومان تم بے اور نہیں تم اللہ کو تھکانے والے آجز کرنے والے وَلَا انفا وکم اور نہیں نفع دے گا تمہیں میری نصیحت میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی ان عرت تو ان اگر میں کوشش کروں میں چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں جتنا میں زور لگا لوں تمہیں سمجھاؤں تو میری نصیحت تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی کان اللہ جریدویہ کم اگر اللہ چاہتا ہے تمہیں گمراہ کرنا یغویہ یوزل بے سبب بے اگر اللہ نے تمہارے اناد کی وجہ سے تم پر مورے لگا دی ہیں تو میری نصیحت کیا کام کرے گی ہوا ربو کم وہ اے رب تمہارا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ام یقولون افطر ہو اس سے پہلے قل نا معذوف ہوگا جی ہم نے کہا اینو کیا یہ مشرق کہتے ہیں افتراؤ کہ نو نے اس دعوے نبوت کو گھاڑ لیا ہے اللہ پہ افطرا کرتا ہے یہ کوئی نبی نہیں ہے کل تو آپ کہیں اگر میں نے اس کو گھاڑ لیا ہے نا فالیہ اجرامی تو مجھ پر ہے میرا گنا یعنی گنا کی سزا تو بھگتوں گا بھی میں وانا بری مما تجرے اور میں بری ہوں تمہارے جرموں سے وہ میرا ذمہ نہیں ہے یا یہ جملہ مو ہے اور یہ نبی پاک کے متعلق ہے کیا یہ مکے کے مشرق کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اگر میں نے گھڑا ہے اس کی سزا بھی مجھے ملے گی او ہی اعلا اور حکم بھیجا گیا نوح کو وہی کی گئی نوہ کی طرف ان لینو مینا من کومک کہ تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا اللہ من قد آمانا مگر وہی جو ایمان لا چکا اب اس کے بعد کوئی بھی تیری قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا یہ ہم نے حضرت نوح کی طرف وہی کی فلا تب تس غمگین نہ ہو بیما کانو یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں شرک تمسخر مزاق انکار تقزیب اس پر غمگین نہ ہو تیری قوم میں سے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا کون سی آیت نمبر ہے جی سورت ہود کی آیت نمبر چھتیس ہے جی اسے نوٹ کر لیں جی یہ جو مفتدین ہیں ان کے پاس اپنے دعوے کے لیے دلیل تو ہوتی کوئی نہیں تو پھر یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یہ پھر ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں کوئی دلیلیں کوئی دلیل مل جائے آپ سورت نو میں پڑھیں گے کہ حضرت نو علیہ السلام نے جب آخری دعا مانگی تو کیا کہا لاتر الل ارض منل کافرینا د یارا ان کا ان تذر ہوں یوزلو ابادت ولا مولا ان کا بچہ کچا بھی نہ چھوڑ زمین پہ اب ان میں سے جو بھی پیدا ہوگا نا وہ فاجر اور کافری پیدا ہوگا تو وہ حضرات کہتے ہیں حضرت نوح کو پتا تھا کہ اب آئندہ ہر پیدا ہونے والا فاجر پیدا ہوگا کافر پیدا ہو تم کیسے کہتے ہو کہ نبی نہیں جانتے ابھی پیدا لوگ نہیں ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پیدا ہوگا وہ فاجر پیدا ہوگا کافر پیدا ہوگا تو حضرت نوح عالم الغیب تھے نا ان کو پتا تھا یہ وہ دلیل دیتے ہیں آگے قوم ہوتی ہے بیچاری انہیں چونکہ قرآن کی سمجھ نہیں وہ ایت آیت سنی مولانا نے پڑھی ولا کفارا اس کے بعد کوئی مومن نہیں آئے گا فاجر کافر ہی آئیں گے ہاں جی پتا تھا کہ نہیں تھا یہ آیت اس کا جواب ہے جی سورت ہود کی آیت نمبر ہم 36. یہ اس کا جواب ہے حضرت نوح کو پتا نہیں تھا عالم الغیب نہیں تھے اللہ نے حضرت نوح کی طرف وئی کی تھی انہوں لئی یوں من امن کہ تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا اس بنا پر حضرت نوح نے یہ بات کہی تھی وسنا الفل کا بھی آ یون بنا بھی نہ ہماری نگرانی میں و یہ ہماری ہدایت کے مطابق ہمارے حکم سے ولا تو خاطب نی فل اور مجھ سے بات نہیں کرنی ظالموں کے بارے میں دفع عذاب کے لیے یا محلت دینے کے لیے بات بھی نہیں کر کون بے شک وہ سارے غرق کیے جائیں گے وہ یسنول اور نو بناتا تھا کشتی ظہر بات ہے وہ سمندر تو تھا نہیں خشکی پہ ہی بنانی تھی کل ما مرا لئیے اور جب بھی گزرتے نو پر سردار اس کی قوم کے ساخیرو من تو ہنسی کرتے تھے بخول کرتے تھے خشکی میں کشتیاں بن رہی ہیں جی واہ ہم نہیں کہتے تھے یہ مجنون ہے دیوان ہے کالا حضرت نو نے کہا ان تسکرو منا اگر تم ہم پر ہنستے ہو فینا نسخرو من تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے تمہاری حماقت پہ ہنسیں گے جب تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے پانی میں غرق ہو رہے ہو گے تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے کماتس تسخرون جس طرح تم ہنستے ہو یا فنا نسخرو حال کے مہینے میں ہم ہنس رہے ہیں ہم ہنس رہے ہیں تم پر کہ موت سر پر کھڑی ہے اور تم اب بھی میرا مزاق بنا رہے ہو یہ شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا ہم ہنس رہے ہیں کہ مو سر پہ کھڑی ہے اور تم ہمارا مزاق بنا رہے ہو ہنس رہے ہو فصوف ان قریب تم جان لو گے میں عذاب کس پر آتا ہے عذاب یخزیے جو اس کو رسوا کر دے گا وہ یہ ہلو علیہ عذاب المقیم اور کس پر اترتا ہے عذاب دائمی حتا جا امرونا یہاں تک کہ جب آگیا ہمارا حکم عذاب والا وفارت تنور اور جوش مارا تنور نے اتنور ہوا وجہ الارض تاج العروس سطح زمین کو بھی تنور کہتے ہیں ابن کثیر نے حضرت ابن عباس کا کول نقل کیا اور کہا ہاضا کول و جمہور زمین والمراد من التنور تنور الخبز یہی تندور مراد ہے روٹیوں والا اردو پنجابی پشتوں میں تندور ہی کہتے تنور تو حضرت نو علیہ اسلام کے گھر میں جو تندور اس سے جب پانی نکلنے لگے گا تو بس سمجھنا کہ عذاب آ حضرت صاحب کہتے ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ کنایا ہے غزب الہی سے جوش مارا تندور نے غزب الہی سے کنایا ہے کل نہ ملفیا ہم نے کہا لاد لے اس کشتی میں من منکلن زی نسن ہار جنس سے نر مادا دو ہم نے کہا سوار کر لے اس میں من کلن ہر جینس سے نرمادہ دو ضرورت کے سارے جانور نرمادہ سوار کر لے وہ آحلہ کا اور اپنے گھر والوں کو بھی علا من سب علی القول مگر جن پہ پہلے ہو چکا ہے حکم کون ولاخ خاطبنی فلزینہ ظالم ومن آ من اور جو کوئی ایمان لے آئے انہیں بھی سوار کر لے کشتی میں وما آمن اماؤ اللہ کلیل اور نئی ایمان لائے تھے نو کے ساتھ مگر تھوڑے لوگ سب سے زیادہ روایت جو ہے نا جی وہ اسی بندوں کی اور ساڑھے نو سو سال اور اکبر اور صرف اسی بندے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ایک دائی جو ہے اسے عوام کی قلت کثرت مقتدی بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں لوگ زیادہ سن رہے ہیں کم سن رہے ہیں کتنے مان رہے ہیں اس کی طرف سچے دائی کو توجہ نہیں دینی چاہیے اسے دعوت دینی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی مانتا ہے ٹھیک نہیں مانتا جائے وکالر کا حضرت نون کا سوار ہو جاؤ اس میں یہ کہتے ہوئے بسم اللہ مجریا اللہ کے نام کی مدد سے ہے اس کا چلنا بھی و مرسا اس کا رکنا بھی ٹھہرنا بھی ان ربی لغفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے بھائی تجریب اور وہ کشتی انہیں لے کے چلتی تھی فی موجن لہروں میں کل جبال پہاڑ کی طرح لہریں و نادا اور آواز لگائی نون نے اپنے بیٹے کو و فی ماضل اور وہ تھا کنارے پر الگ تھا ان سفینتن او ان نوہ آپ کی سنگت چھوڑ کے الگ ہو گیا تھا ارکم مانا اسلم فر کم مانا اسلام قبول کر لے اور ہمارے ساتھ آجا جا ولا تو مال کافرین اور کافروں کا ساتھی نہ بن کالا بیٹا کہنے لگا لا جا بلن میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر یاسمنی علما وہ مجھے بچا لے گا پانی سے کالا حضرت نونے کا لا سے مل نہیں کوئی بچانے والا آج من امر اللہ اللہ کے حکم سے اللہ من راہما مگر وہی جس پہ اللہ رحم کرے گا بچنا اسی نے وہ حالبینہ مل اور ہائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان باپ بیٹے کے درمیان ہائل ہو گئی موج فقانہ من المغرقین پس ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے بیٹا حضرت نو کی نظروں کے سامنے غرق ہو گئے وکیلا اور حکم ہوا کہا گیا اے زمین ابلائی ماک اپنا پانی نگل جا و سماؤ اور اے آسمان اقلی تھم جا وہی الماؤ سکھا دیا گیا پانی و کوزیل امرو پورا ہو چکا کام وسطوت الجو اور کشتی جا ٹھہری جودی پہاڑ پر کیلا اور حکم ہوا بو للقوم الظالمین ظالمین ہے رحمت سے دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے وہ نادا نوہر اور آواز لگائی نو نے اپنے رب کو بیٹے کے غرق ہونے کے وقت لگائی یا بعد میں لگائی کہا اے میرے رب نبنی من علی بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے وادہ کل حق اور تیرا وعدہ تو سچا ہے کون سا کل نہ ملفیا آ تو نے نہیں کہا تھا آیت نمبر چالیس میں بیان ہوا اللہ کا اپنی آل کو بھی سوار کر سکتا ہے ان نہ من آلک بھائی نہ کا حق اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حکم کرنے والوں میں سے بہترین حکم کرنے والا ہے بہتر حکم تیرا ہی ہے کالا یانو اللہ نے کہا ہے نو من منالک بے شک وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے جس اہل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا نا یہ اس میں داخل نہیں کیوں انو عام علونگ ان صالح اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں یہ اللہ من صابہ کا علیہ کال میں داخل ہے یہ اس میں داخل ہے حضرت لو کا بیٹا ہے ان کی گود میں پل ہے ان کی اہلیہ کی کوک سے جنم لیے لیکن اللہ اسے نبی کا آل آل نہیں مان رہے اننا ائی سم ان یہ تیری آل نہیں اس کی وجہ بیان کی ان عمل غیر و سالے اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں تو یہ کہنا یہ آلِ رسول ہے نماز نہیں پڑھتا آل رسول ہے داڑھی منڈواتا ہے آل رسول ہے شراب پیتا ہے آل رسول ہے بھنگ پیتا رہتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی آل ہے جی سید سین سلام نہیں حضرت نو کا بیٹا ہے اللہ کہتے ان من لکھ یہ تیری آل نہیں اس کی وجہ کیا بیان کی انمل ان غیر و سال فلا سل نے ما عئی سال کا بھی علم پس تو مجھ سے مت سوال کر جس بات کا تجھے علم نہیں اللہ من کا علم کے مستاق کا تم کو علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ انی آئز کان تکونا من الجاہلین میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تو ہو جائے نادانوں میں سے کالا حضرت انہیں کہا ہے میرے ان آؤز و کا میں تیری پناہ لیتا ہوں ان انس کا کہ میں تجھ سے سوال کروں ما اس چیز کا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں میں پناہ باندھتا ہوں اللہ تک پھر لی اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے اس کو کہہ رہے ہیں آ سوار ہو جا یہ ان کی چاہت تھی کہ میرا بیٹا بچ جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ یہ غرق ہو جائے تو چاہت پھر حضرت نوح کی پوری نہیں ہوئی اللہ کی پوری ہو اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی نہیں موڑتا یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں اللہ سے کام کروا دیتے ہیں حضرت نوح تو کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بچنا چاہیے لیکن نہیں بچا سکے تو مختار کل یہ انبیاء اولیاء نہیں ہوتے مختار کل صرف اور صرف اللہ ہے وکیل یا نو اور حکم دیا گیا اے نوح اہب بسلام سلام اتر جا کشتی سے جودی پر اور جوی سے زمین پر اتر جا بے سلام منا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ بابر کاتن کا اور برکتوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ علئی کا تجھ پر بھی والا امامن اور ان قوموں پر مم کا جو ان لوگوں میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں یعنی جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان کی پشتوں میں جو ہیں اور وہ مواہد ہوں گے اللہ والے ہوں گے ان پر بھی وہ عمامن اور کچھ اور قومیں ہوں گی توحید کے باغی وہ تمہاری نسل میں سے ہوں گے یہ جو کشتی میں بیٹھے ہیں انہی کی نسل میں سے ہوں گے اور کچھ اور قومیں ہوں گی توحید کے باغی ہوں گے سنو مت اوم ہم انہیں دنیا میں نفع دیں گے عیش ملے گی سما یمسوم منا پھر انہیں پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب دردناک تل کا من امبائل گئی جملہ موترزہ برائے صداقت رسول یہ کچھ خبریں غائب کی ہی جو ہم وہی کرتے ہیں آپ کی طرف ماں کونتا تالم ہوا آپ تو اس کو نہیں جانتے تھے والا کو کا تیری قوم بھی نہیں جانتی تھی من قبل اس سے پہلے آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ نظرت نو اور ان کی قوم اور کس طرح کیا کہا قوم نے کیا کہا کس طرح کشتی بنی یہ ہم نے آپ کو بتایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میرے سچے رسول ہیں فصبر میرے پیغمبر اگر یہ مکے کے کافر اور مشرق بھی نہیں مانتے نا نہ تو ان کی ایزا پر بھی آپ صبر کریں جیسے حضرت نو نے ساڑھے نو سو سال صبر کیا تھا ان لا کے باتالمتقین یقیناً بہتر انجام ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک سے بچتے ہیں جیسے نو اور ان کے ساتھی ان کا انجام کتنا بھلا ہوا نیک ہوا اسی طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کا مستقبل بھی تابناک ہے نبی پاک کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کی صداقت کو بیان کیا جا رہا ہے بائی لاد نام ہودا دوسرا قصہ جی حضرت سید نہ ہود علیہ السلام کا اور اس کا تعلق پہلے دعوے سے جی پہلا دعوی کیا ہے عبادت و پکار کے لائے کون ہے اللہ اور ہم قوم آت کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو انہیں کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا ان انتم اللہ مفترون نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑتے ہو غیر اللہ کو پکار کر غیر اللہ کی عبادت کر کے تم اللہ پر افترا کر رہے ہو یا قوم میں اے میری قوم لاسل وم الجرا میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں ہے میری مزدوری مگر اس ذات پر فاترانی جس نے مجھے پیدا کیا آفا کے لون عقل کیوں نہیں کرتے ہو وہ آؤ میں اور اے میری قوم اس تنگ فیرو مانگو اپنے رب سے یعنی جو مشرکانہ آمال کر رہے ہو شر کر رہے ہو اس سے بخشش مانگو سمتوبو پھر متوجہ ہو جاؤ رجوع کرو اسی کی طرف یعنی اس توحید پر پکے رہو یورسلی سمالی علیکم مدرارا اللہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر مدرارن لگاتار برسنے والا یعنی ہر موقع پہ صحیح بارشیں ہوں گی وہ قوتن الا قوت کم الا بینا اور زیادہ دے گا تم کو قوت کے ساتھ قوت بل مال ونی قوت میں مزید اضافہ کرے گا مال اولاد ولا تتولو مجرمین اور مت پھرو مجرم ہو کر مجرمین مشرقین کالو یاہو وہ کہنے لگے اہو ماجی اتنا بھی بئی تو نہیں لایا ہمارے پاس کوئی واضح بیان ممانہ ن تارے اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو ان کا اے بے کو ان سببیا تیرے کہنے کی وجہ سے بھائی تو کہہ رہا ہے تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں کوئی دلیل تو تیرے پاس ہے کوئی نہیں ومانہ نلا بے مومومنین اور ہم تیری بات کو ماننے والے بھی نہیں ہیں ان نکولو ہم تو یہی کہتے ہیں طرا کا پکڑ لیا تجھ کو ہمارے بعض معبودوں نے بے سو ان برائی کے ساتھ تین بزرگوں کی مار پہ گئی ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے تجھے ہمارے معبودوں نے تجھے پکڑ لیا کالا حضرت عود نے کہا انی اشید اللہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو وشادو تم بھی گواہ بن جاؤ انی بری ہوں مما تشرے میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے سوا جنہیں تم شریک بنا رہے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں فقیدونی دمین پھر تم تدبیریں کرو میرے متعلق مل کر کرو مکر تدبیر کر سکتے ہو کرو سما لاتون ضرون پھر تم مجھے مہلت نہ دو لیکن سنو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو کیوں انی توقل تو اللہ میں نے بھروسہ کیا اللہ پر کیوں میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے مامنداب نہیں ہے کوئی زمین پر پاؤں دھرنے والا رینگنے والا اللہ ہوا آخرزم بے مگر وہ اللہ پکڑنے والا ہے اس کے چوٹی کے بالوں کو نایا ہے قبضہ و تصرف سے جدھر پھیر دے جس کو عطا کرے جس طرح کر دے سارے دابا ان کی چوٹی کے بال اس کے ہاتھ میں ان ربی الاثرات مستقیب بے شک میرا رب یدلو دلالت کرتا ہے سرات مستقیم کی سرات مستقیم سے مراد توحید ہے جی رہنمائی کرتا ہے بے شک میرا رب سرات مستقیم پر ہے حضرت نیلوی صاحب نے مانا کیا سرات مستقیم پر چلنے سے رب ملتا ہے سراتے مستقیم پر چلنے سے رب ملتا ہے فائن طلو پھر اگر تم پھر جاؤ گے اصل تو پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو میرا کیا نقصان ہے میں تو اپنا فریضہ ادا کر چکا ہوں فقط اب لگ میں نے پہنچا دیا تم تک جس چیز کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا تمہاری طرف وہ تبلیغ دعوت میں پہنچا چکا ہوں وَيَسْتَخْلِفُ یس وہ ربی اور تمہاری جگہ لائے گا میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہیں سفید ہستی سے مٹا دے گا تمہاری جگہ پہ اور لوگ لے کے آئے گا وَلَا تجر نوشیا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے ان ربی علاک اللہ شعی نفیس بے شک میرا رب ہر چیز پہ نگہ بان ہے ولاجا امرونا پھر جب آیا ہمارا حکم عذاب والا نجئی نا ہن ہم نے بچا لیا ہود کو بھی اور جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ ان کو بھی بے اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے وہ نجئی اور ہم نے ان کو بچا لیا بن عذابن گلیز بھاری عذاب سے سخت وہ تل کا یہ تھے آد یادوبے آیات ربے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا احکام کا وہ آساؤ نافرمانی کی اس کے رسولوں کی ایک رسول کی تقزیب تمام رسولوں کی تقزیب ہے جی انہوں نے تقزیب تو صرف حضرت ہود کی کی تھی نا لیکن یا رسول کیوں کا ایک رسول کی تقزیب تمام رسولوں کی تقزیب ہے تباؤ امراکل جبارن انی اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش ضدی کے حکم کی جو سرکش لوگ تھے معاند ان کے حکم کے پیچھے چلے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی وہ اتبی آز دنیا لانتن اور ان کے پیچھے لگائی گئی اس دنیا میں لانت وہ یومل قیامہ اور قیامت کے دن بھی لانت سنو انا آدن بے شک آد نے کفر کیا اپنے رب سے سنو بودن لے آدن ہلاکت ہے آد کے لیے جو حوت کی قوم ہے وائلا سمودا قوم سالیہ تیسرا قصہ جی حضرت صالح علیہ السلام کا جی تعلق پہلے دعوے سے پہلا دعوی کیا ہے عبادت و پکار کے لائے کون ہے اللہ اور ہم نے قوم سموت کی طرف بھیجا ان کے بھائی سالے کو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا دیکھ رہے ہیں ہر نبی کی ایک ہی دعوت ہر نبی سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت دے رہا ہے شرک سے منع کر رہا ہے ہوا انشاہ کو منل ارضے اس نے پیدا کیا تم کو منل الارض زمین سے یعنی مٹی سے جس غذا کے ذریعے خون بنتا ہے اور جس خون سے مادہ حیات بنتا ہے یہ ساری چیزیں غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے تو پھر اس لیے کہہ دیا زمین کی مٹی سے وستا ہمارا اور تمہیں بسایا اس زمین میں استا آباد کرنا بسانا ایک معنی کیا گیا تمہاری عمریں لمبی کی گئی تفسیر مذہب نے لکھا تین سو سال سے لے کے ہزار سال تک ان کی عمر ہوتی تھی تمہاری عمریں لمبی کی گئی فست پھرو پس بخشش مانگو اللہ سے جو شرک کر رہے ہو سمتو بو لئے پھر اس کی طرف متوجہ رہو یعنی پکے رہو انہیں ربی قریب ان مجیب بے شک میرا رب قریب بھی ہے قبول کرنے والا بھی ہے کالو یا سالے قوم کے لوگ کہنے لگے اے سا کد کن تفینہ مرجون مرجون مرکز امید تم میں مرکز امید قبلہ لہذا اس سے پہلے ظاہر بات ہے جو پیغمبر کا بچپن ہے پیغمبر کی جوانی ہے وہ بڑی پاکیزہ اور بڑی باخلاک اور بڑی ستھری تو لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ بچہ بھائی اس سے بڑی امیدیں ہیں بھائی یہ قوم کے لیے کچھ کرے گج جی. تو, تو تھا ہم میں مرکز امید اس سے پہلے اتن ہانا کیا تم ہمیں منع کرتا ہے انا بدا کہ ہم عبادت کریں ان کی یاب دباؤ جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا دیکھا ہے مشرق کی ایک ہی دلیل ہے ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں و نا لفی اور ہم تو شک میں, میں, میں اس مسئلے میں ماں سے مراد مسئلہ توحید ہم تو شک میں اس مسئلے میں تدغو نہ جس مسئلے کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے مریب شک شک میں ڈالنے والا یا کہوں کہا حضرت سال اے میری قوم بھلا دیکھو تم ان کون تو والا بین اتمن ربی اگر ہوں میں اوپر دلیل کے اپنے رب کی طرف سے یعنی شرا صدر وہ آتا نیمن اور اس نے عطا کی ہے مجھے اپنی طرف سے رحمت نبوت فمین انسر نیمن اللہ پھر کون میری مدد کرے گا اللہ کے آگے ان آسائی تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم جو کہتے ہو کہ میں یہ بیان نہ کروں یا اس کو چھوڑ دوں یا اس طرح واضح بیان نہ کروں تم جو یہ کہتے ہو تو پھر اللہ کی نافرمانی کروں فماتی دوننی غیرہ تقسیر تم سوائے نقصان کے میرا کچھ نہیں بڑھاتے ہو فما تزیدونانی تم کچھ زیادہ نہیں کرتے ہو میرے لیے سوائے نقصان کے برے برے مشرے دے کر مجھے خسارے میں ڈالنا چاہتے ہو آکو میں اور اے میری قوم حاضی ناقت اللہ یہ ہے اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے نشانی ان کے مطالبے پر قوم نے مطالبہ کیا اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہ ہے اونٹنی اللہ کی اضافت تشریفی ہے جی نشانی تمہارے لیے فضا اس کو چھوڑ دو تاقل فی ارض اللہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں ولا تمسوا اور اس کو چھیڑنا نہیں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا بے سو ان برے ارادے سے فیاخم ورنہ تو پکڑ لے گا تمہیں نزدیکی عذاب بس تم نے اسے برے طریقے سے ہاتھ لگانا ہے عذاب آ جانا ہے فاقا انہوں نے اس کو قتل کر دیا کار دیا فکالا حضرت سالے نے کہا اللہ کے بتانے پر تمتاؤ نفاصل کر لو فی دار اپنے گھروں میں سلاستام تین دن تک تین دن ہے تمہارے پاس زال کا یہ وعدہ ہے غیر و مقصوب جس میں کوئی جھوٹ نہیں فلم ماجا امرنا پھر جب آیا ہمارا عذاب والا حکم ہم نے بچا لیا سالے کو جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے ومن خزی یوم دن اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا ان ربا کا حول کبیل عزیز بے شک تیرا رب وہی ہے طاقت والا غلب والا و خز الزین ازلم اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک نے سورت آراف میں اس کو رجفہ کہا تو زمین میں زلزلہ آسمان سے چنگاڑ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ زلزلے سے پہلے جو آواز آتی ہے نا اس کو سیاح کہتے ہیں فاسبہ فی دے آرے جاسمین پھر وہ رہ گئے اپنے گھروں میں جاسمین اوندھے منہ پڑے ہوئے کانلم یگ نوفیا گویا کہ وہ وہاں کبھی ٹھہرے بھی نہیں تھے اس طرح تباہی ہوئی کہ یوں لگتا تھا یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں ہے اللہ سنو ان سمودا بے شک سمود جو ہیں کافرو ربا انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا یعنی رب کی توحید کا رب کے آکام کا اللہ بودن لسمود سنو رحمت سے دوری ہے ہلاکت ہے سمودیوں کے لیے تین قصے ہو گئے جی جن کا تعلق کو پہلے دعوے سے ہے جی ولاک جاترو سو چوتھا قصہ قصہ رابع تعلق دوسرے دعوے سے جی دوسرا دعوی کیا تھا جی عالم الغیب کون ہے اللہ اور دوسرا دعوی پہلے دعوے کی علت بھی ہے اور تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم کے پاس بل بشرا خوشخبری لے کر کالو وہ کہنے لگے سلامن سلمنا علی کا سلامن کالا سلامن اے علیکم سلام تم پر بھی سلام فما لابے سا پھر دیر نہیں کی حضرت ابراہیم نے دیر نہیں کی انجا بیجل ہنی کہ لے آئے ایک بچھڑا تلا ہوا اندر گئے بچڑا دھونا تلا لے آئے فلم دیا ہوں پھر جب دیکھا ابراہیم نے ان مہمانوں کے ہاتھوں کو لاتا سلو لے جو نہیں آتے کھانے کی طرف نہ راؤں اوپرا سمجھاؤنے نے ناکیرا اجنبی اجنبی سمجھاؤنے نے وہ او جیسا اور ان سے دل ہی دل میں ڈرے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ جس کا نمک کھا لیتے اسے نقصان نہیں پہنچاتے تو رحیم علیہ السلام نے سوچا کہ میرا نمک نہیں کھا رہے ہیں کہیں میرے دشمن نہ. اس لیے ڈرے کالو تخف وہ فرشتے کہنے لگے ڈر نہیں انا اور سلنا علاقوں میں ہم بھیجے گئے لوت کی قوم کی طرف ہم انسان نہیں فرشتے دیکھیں وہ تین واقعات ہوئے جن میں قوم کو دعوت تھی توحید کی اللہ کی وعدانیت نیت کی شرک سے روکا گیا اور اچانک آگے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر کہ فرشتے آئے بچڑا بھونا تلا لات کے رکھ دیا آگے حضرت لوت کا ذکر آ جائے گا تو بظاہر یہ کلام غیر مربوط ہو رہی لیکن مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے انہوں نے کس طرح مربوط کیا اس کو وہ کہتے ہیں یہ دوسرے دعوے کو اللہ ثابت کرنا چاہتے غیر میں ہوں اس وقت میں اس ساری دنیا سے افضل ابراہیم تھے اس زمانے میں وہ ہیں بھی پیغمبر ہیں بھی خلیل اللہ لیکن اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی حقیقت اس کا پتہ انہیں نہ چل سکا سامنے جبریل سامنے ہے اور انہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ فرشتے ہیں اگر انہیں پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں نوری ہیں یہ کھانے پینے سے پاک ہیں تو بچڑا دبا کرتے اسے بھونتے تلتے تل کے لے آتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنے سامنے کھڑے ہوئے مہمانوں کی حقیقت کا پتہ نہ چل سکا وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں اور ادھر باہر بیٹھا ہے نوریوں کا سردار جبریل اسے کوئی پتا نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے اگر اسے پتا ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے تو وہ منع کرتا کہ تم کس چکر میں پڑ گیا ہو بھائی کھانے پینے کے چکر میں ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں ہم فرشتے ہیں تو نوریوں کا سردار جبریل وہ بھی عالم الغیب نہیں اور اس وقت ساری دنیا کا سردار ابراہیم وہ بھی عالم الغیب نہیں تو ہمارا دوسرا دعوی تسلیم کرو کہ عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے اللہ ہے تیسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی جیسے کچھ مبتدین کا خیال ہے جب وہ کل انمان بشرم مسلقم ہلکن تو اللہ بشر رسولہ اس طرح کی آیتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بشری لباس پہن حقیقت نور تھی لیکن بشری لبادہ اوڑا ہے بشری لباس پہن ہے ہم نے کہا اگر نوری بشری لباس پہن کے آئے تب بھی وہ کھاتا نہیں ہے اس کی حقیقت نور ہو لبادہ بشریت کا اوڑ لے پھر بھی وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اندر سے بھی بشر ہیں باہر سے بھی بشر ہیں یہ نہیں ہے کہ حقیقت آپ کی نور ہے اور لبادہ آپ نے بشریت کا اوڑھ رکھا ہے تو حضرت ہے وہ ہمدرد فرشتے حضرت ابراہیم انہیں دشمن سمجھ رہے ہیں وہ بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں یہ ان سے ڈر رہے ہیں عجیب بات ہے وہ بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں اور یہ ان سے ڈر رہے ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے ومراتو کائمتن اور ابراہیم کی بیوی وہ کھڑی تھی فضائقت وہ ہنس پڑی فبشرنا بے پھر ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی اس میں تقدیم تاخیر ہے جی صحیح ترتیب جو ہے نا وہ سورج زاریات میں خوشخبری پہلے دی اسی خوشخبری پر پر تو وہ ہنسی ہیں تو تقدیم تاخیر ہے جی بشر ناح پہلے وہ پردے میں اب جب اسے پتا چلا کہ یہ انسان تو نہیں ہے فرشتے ہیں تو وہ بھی سامنے آ اسے اسحاق کی خوشخبری تھی وہ میں برا اسحاق یاقوب اور اسحاق کے پیچھے یاقوب کی یہ بڑی زبردست خوشخبری ہے کہ جس بیٹے کی ہم خوشبری دے رہے ہیں وہ زندگیوں والا بھی ہوگا آگے پوتے کی بھی خوشخبری دی جا رہی ہے اسحاق کے بعد کون ہوگا یا کو قالت کالت یا وی لتا یا وئی لتا تکول ارب ان دا تعجب من اش مجھ پر تعجب شیطانی سے نے میں نے کیا ہائے خاک پڑے ہائے خاک پڑے یا وہی لتا مجھ پر تاجو آلے دو کیا میں جنوں گی وانا ناجوزن اور میں ہوں بڑھیا وہ بالی اور یہ میرا خامن جو ہے شیخن یہ بھی بوڑھا حضرت مجاہد کہتے ہیں سارا کی عمر 99 برس کچھ لوگوں نے کہا نبے برس حضرت ابراہیم کی عمر ایک سو بیس سال کرتبی میں بڑھیا یہ میرا خامد بوڑھا انا ہاضا اللہ شیون عجیب یہ تو بڑی عجیب بات ہے میرے ہاں بیٹا ہوگا کالو فرشتے کہنے لگے اتاج من امن امر اللہ تم تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے کوئی اور تعجب کرے تو کرے ابراہیم کے گھر میں زندگی بسر کرنے والوں کو تعجب نہیں کرنا چاہیے تم تو گاہے بگاہے اس طرح کے موئزے دیکھتے رہتے ہو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتیں ہو. علیکم تم پر اہل البیت اے گھر والو یہ کون ہے جی سامنے اہل البیت جس کو کہا جا رہا ہے ان کی تو اولاد بھی کون بیٹی بیٹا کوئی نہیں داماد کوئی نہیں نواسے کوئی نہیں یہ کس کو فرشتے اہل البیت کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتی ہوں تم پر اہل بیت اے گھر والوں تو اہل بیت کا جو پہلا مصداق ہے وہ بیوی ہے اور وہ جو میں پارے میں آپ نے پڑھا انما یرید اللہ آگے کیا کہا آلل بیت تو وہاں ایک روایت کا سہارا لے کر کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی فاطمہ حسن حسین یہ مراد ہے آل بیت سے حالانکہ وہاں پہلی آیتوں میں اور اس کے بعد والی آیتوں میں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے بیویوں کا یا نسان, یا نسان نبی یا نسان نبی یا نسان نبی اس کے بعد بھی یہی ہو رہا ہے پہلی ایتوں میں بھی بیویوں کا ذکر پچھلی ایتوں میں بیویوں کا ذکر پھر درمیان میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسنین کری کا ذکر کیسے آ جانا تھا تو وہاں بھی اہل بیس سے مراد ازواج متحرات نبی پاک کی بیوی دھوکہ وہاں یہ دیا جاتا ہے اس ایت میں کہ پہلے جتنے سیگیں ہیں وہ مونس کے کرنا ہننا لیکن جب یہاں آیا تو فرمایا یوز ہیبا ان کم تو یہاں چونکہ کم ضمیر آ گئی ہے اور یہ مذکر کے لیے تو عورتیں یہاں سے کیسے مراد ہو سکتی ہیں یہ ان کا سب سے بڑا دھوکا ہے اس کا یہ جواب ہے یہاں اہل البئی جب کہا گیا تو یہاں بھی ضمیر مذکر کی استعمال کی گئی رحمت اللہ وبرکاتو علیہ یہ اہل کی نسبت سے کی گئی ہے دی سموسا ازرا نارن فکالا لے آلی ام کسو انی آنس تو نارن لالی آتی کم وہاں بھی مزکر زمین استعمال کی پیچھے آل کا ذکر ہے لے آل اپنی آل کو کہا تو یہ جو پروپگنڈا کیا گیا ہے اتنا شدید پروپگنڈا ہوا ہے اہل تشیو کی طرف سے اور اس پروپگنڈے کی زد میں ہمارے اہل سنت علماء آئے ہیں ہمارا ممبر و محراب آیا ہے ہمارے شاعر آئے ہیں اور اب اہل بیت کا جب لفظ بولا جاتا ہے فٹ زین خاندان علی کی طرف چلا جاتا ہے یہ ہمارے ہاں جو جلسوں کے عنوان رکھے جاتے ہیں عظمت صحابہ و آہل بیت رکھے جاتے ہیں؟ کس نظریے سے رکھے جاتے ہیں بھائی صحابہ اور ازواج متحرات کے فضائل بیان ہوں گے اس نظریے سے رکھے جاتے ہیں نہیں اس نظریے سے رکھے جاتے ہیں صحابہ اور حضرت علی کا گھرانہ یعنی وہ جو تاثر دیتے ہیں اہل تشیو بھائی یہ حضرت علی کی فضیلتیں بیان نہیں کرتے حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان نہیں کرتے حسنین کی فضیلت بیان نہیں کرتے یہ دشمن ہیں مخالف ہیں تو ہم اپنے اشتہار میں ثابت کرتے ہیں نہیں نہیں ہم صحابہ کی عظمت بھی بیان کریں گے اور ہم اہل بیت یعنی خاندان علی کی عظمت بھی بیان کریں گے یہی نظریہ ہوتا ہمارا سٹیج ہے ہمارا منبر ہے ہمارا عالم ہے ہمارا ہمارے اشتہار ہیں ہمارے سامعین ہیں اور تبلیغ کس کی ہو رہی ہے تبلیغ اہل تشیع کی ہو رہی ہے اللہ کے بندوں نبی پاک تو عادل ہیں نبی پاک تو منصف ہیں آپ سے بڑا منصف کون ہے کائنات میں آپ نے فاطمہ کو اہل بیت میں شامل کرنا تھا رکیہ کو نہیں کرنا تھا ام کلسوم کو نہیں کرنا تھا زینب کو نہیں کرنا تھا آپ نے داماد میں سے ایک داماد کو کرنا تھا عثمان کو نہیں کرنا تھا یہ تو نبی پاک کے عدل کے خلاف ہے یہ کیسا عدل ہوا کہ ایک داماد کو شامل کیا جا رہا ہے دوسرے داماد کو نکالا جا رہا ایک بیٹی کی اولاد کو شامل کیا جا رہا ہے دوسری بیٹی کی اولاد کو نکالا جا رہا ہے حضرت زینب کی اولاد نہیں تھی حضرت علی ازینبی امامہ وہ بھی تو موجود تھے حسن حسین کو شامل کر رہے ہیں زینب کی اولاد کو شامل کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ سارا پروپیگنڈا کیا گیا ہماری حدیثوں میں ان کے راوی گھسے انہوں نے روایتیں بنائی اور یہ سارا چکر چلایا گیا حضرت فاطمہ کے اہل بیت میں شامل ہونے کی ایک ہی وجہ ہے نا کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے بس اس کے علاوہ کیا وجہ کہ آپ کی بیٹی ہیں تو کیا ہم بھی ایک ہی بیٹی مانتے ہیں ہم اہل سنت کا بھی یہی نظریہ کہ بیٹی ایک ہے تو پھر شرم کرو اگر تم چار بیٹیاں مانتے ہو تو پھر حضرت فاطمہ بحثیت بیٹی ہونے کے اہل بیت میں شامل ہیں تو باقی تین بیٹیاں بھی تو میرے نبی کی بیٹیاں ہیں تو وہ بھی اہل بیت میں کیا ہیں شامل ہیں حضرت علی کیوں اہل بیت ہیں کیا وجہ نبی اپاکے چچا جات بھائی ہیں ایک وجہ داماد ہیں دوسری وجہ تو میں کہوں گا چچا جات بھائی پہلے کہ خود چچا پہلے چچا پہ لینا تو حضرت عباس کو کیوں نہیں مانتے ہو وہ چچا ہیں حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبد اللہ عبید اللہ فضل حضرت علی کے اور بھائی بھی ہیں حضرت جافر اکیل وہ بھی تو چچا داد بھائی ہیں انہیں بھی مانو آپ کہیں گے نہیں اس لیے مانتے ہیں کہ وہ داماد ہیں تو میں نے کہا وہ اکیلے داماد ہیں اور عثمان دورہ دامات تو پھر حضرت عثمان کو بھی بیت میں شامل ہونا چاہیے حضرت حسن اور حضرت حسین اس لیے ال بیت میں شامل ہیں کہ وہ میرے نبی کے نواسے ہیں تو زینب کا جو بیٹا ہے علی اور زینب کی جو بیٹی ہے امامہ تو وہ نواسے نہیں وہ نواسی نہیں تو اسے بھی اس میں شامل ہونا چاہیے یہ ایک چکر چلایا گیا کہ اہل بیت کو محدود کیا گیا چار پانچ آدمیوں میں خاندان علی میں میں یہ نہیں کہتا کسی کو اگر غلط فہمی ہو تو نکال دے کہ فاطمہ اہل بیت میں شامل نہیں یا حضرت علی اہل بیت میں شامل نہیں, نہیں داماد بیٹیاں نواسے یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں لیکن اہل بیت کا جو پہلا مسداق ہے وہ کون ہے وہ ازواج ہیں اس کو تسلیم کرو کہ سب سے پہلا مسداق اہل بیت کا ازواج ہیں پھر حضرت علی بھی اس میں شامل ہیں حضرت عثمان بھی اس میں شامل ہیں حضرت زینب بھی اس میں شامل ہیں حضرت رقیہ بھی اس میں شامل ہیں ام کلسوم بھی شامل ہیں سیدہ فاطمہ بھی اس میں شامل ہیں علیہ زینبی بھی شامل ہے امامہ بھی شامل ہے حضرت حسن بھی شامل ہیں حضرت حسین بھی شامل یہ جو آل رسول کا تصور ہے یہ کیا ہے کیا تصور ہے آل رسول کا عام طور پہ جب آل رسول کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن میں کیا تصور جاتا ہے حضرت علی کی اولاد اور حضرت علی کی اولاد بھی صرف حضرت حسین کی اولاد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اور یہ آل رسول ہے. آل نبی اولاد علی بھائی اولاد علی ہونا یہ زیادہ شرف کی بات ہے اولاد عثمان ہونا شرف کی بات نہیں ہے اولاد عثمان ہونا بھی تو شرف کی بات ہوگی تو یہ بدقسمتی سے ہمارے اندر گھس رہا ہے پہلے یہ شعیت میں تھا آل رسول آل رسول آل نبی اولاد علی یہ پہلے شعیت میں تھا وہاں سے نکل کے بریلویت میں آیا آل نبی اولاد علی حضرت علی کی اولاد نبی کی آل حضرت حسین پھر وہاں سے نکل کے دیوبندیت بندیت میں آیا اب خیر سے وہ اشاع تو توحید میں آ رہا ہمارے لوگ جاہل لوگ وہ اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں جی فاطمی اور علوی اور حسینی اور حسنی اور ان یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ مسل علی محمد آل محمد یہ آل محمد جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہم سادات کے لیے پڑھتے ہیں سعیدوں کے لیے پڑھتے ہیں ہم کا ہے متبے آل کا مین ہے, ہے پیروکار پاگ رکھنا آل فرون ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دی یعنی اس کے متبے پیروکار جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں نا شرک نہیں کرتے موائن ہیں کلمہ پڑھنے والے وہ سارے آل رسول میں داخل ہیں اور یہ جب ہم اللہ مسلح علام محمد وال محمد پڑھتے ہیں یہ ہر مومن اور مواحد آدمی تک یہ ہماری دعا پہنچتی اس کا تصور اتنا محدود نہیں ہے یہ اہل تشیعوں کا نظریہ یہ بر کا نظریہ ہے یہ مواحدوں کا نظریہ ہے بھی نہیں ہو بھی نہیں سکتا فلمان ابراہیم رو پھر جب چلا گیا ابراہیم سے ڈر وجا البشرا اور آئی اس کے پاس خوشخبری بیٹے کی یوجا فی قوم میں وہ جھگڑنے لگا ہم سے لوت کی قوم کے بارے میں یعنی سوالوں جواب کرنے لگا انا ابراہیم بے شک ابراہیم للیم بڑے تحمل والے ہیں اواہ نرم دل ہیں منیب رجوع کرنے والے ہیں یا ابراہیم اے قلنا انہوں نے جب سوال و جواب کیا نا وہاں لوت بھی ہوتا ہے ابھی کچھ دیر ٹھہر جاؤ ابھی نہ کرو ہم نے کہا ابراہیم آرز انازہ اس خیال کو چھوڑ دے انکجہ ربک تیرے رب کا حکم پہنچ چکا ہے وہ انہ آتیم عذاب ان غیر و مردود ان پہ آنے والا ہے عذاب جو رد نہیں ہو سکتا یہ چوتھا قصہ مکمل ہو گیا جی کہ عالم الغیب کون ہے اللہ ولما جات رسولا پانچواں قصہ حضرت لوت کا تعلق کس دعوے سے ہے جی دوسرے دعوے سے کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں والا جات ر اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوت کے پاس سیاہ بہم غمگین ہوا بہم ان کے آنے سے وزاقہ بہم زران ایزا کا صدر ہو بے کرتبی اور تنگ ہوا اس کا سینہ بہم ان کے آنے سے و کالحاذا اور حضرت لوت کہنے لگے یہ دن ہے اصیب بڑا سخت شدید بجا قومو اور آئی اس کے پاس اس کی قوم یوراؤن دوڑتے ہوئے شاہد القادر نے میں نے کیا بے اختیار دوڑتے ہوئے بمن کب اور اس سے پہلے وہ تھے کام کرتے برے غیر فطرتی فیل کی طرف اشارہ ہے جی کالا انہیں کہا یہ نوجوان فرشتے جو نوجوان لڑکے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے انہیں ہمارے حوالے کہا اے میری قوم ہاؤ بناتی یہ ہیں میری بیٹیاں ہن اتحر لکم طاہر کے مہینے میں آج یہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے رول مانی نے لکھا یہ ہیں میری بیٹیاں یہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے نکاح کر لو ان سے کچھ لوگوں نے کہا بھائی اپنی بیٹیاں مراد تھی بھائی میری بیٹیاں گھر میں ہیں ان سے شادی کر لو میں تمہیں رشتہ دے دیتا ہوں لیکن یہ بات صحیح نہیں تھی جی نساؤ قومی قوم کی بیٹیاں امام راضی نے لکھا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا بڑی عمر کے لوگ وہ گاؤں کی محلے کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ دیا کردی کرو یا یہ مانا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں تو بیویاں تمہارے گھر میں موجود ہیں تو بیویوں کو چھوڑ کر اس طرف کدھر آ گئے ہو فتق اللہ اللہ سے ڈرو ولاد تخذونی اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں علیہ سا من رجل رشید کیا نہیں ہے تم میں کوئی ایک آدمی بھی رشید شائستہ بھلا مانس معلوم ہوتا ہے ساری قوم بھی حیا ہو گئی ہے کوئی ایک آدمی تو کہے کہ کیا کرتے ہو یار کالو قوم کے لوگ کہنے لگے لقد دالم تم اچھی طرح جانتا ہے مالا نافی بناتے کا منحق ہمارے لیے نہیں ہے تیری بیٹیوں کے بارے میں من حق کوئی منحق کو لتا عالم اور تو جانتا ہے ما نوری جو ہم چاہتے ہیں وہ تو جانتا ہے یہ لڑکے ہمارے حوالے کر کالا حضرت لوت نے کہا لو انی بے کوم کاش کے ہوتی میرے لیے تمہارے مقابلے کرنے کی قوت طاقت تو میں خود تم سے نپٹ لیتا او آوی یا میں پناہ لیتا الا رکن شدید رکن قبیلہ شدید موکم رکن پنا شدید مستحکم کوئی محکم قبیلہ ہوتا مستحکم پناہ ہوتی تو میں اس قبیلے اور مددگاروں کے ذریعے تم سے نبٹ لیتا کالو تو فرشتے کہنے لگے حضرت لوط پریشان ہو رہے ہیں بڑا سخت دن ہے سوال جواب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا فرشتے ہیں لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کو ان کی حقیقت کا پتا کوئی نہیں تو ساری کائنات کے حالات کا پتہ کیسے ہو سکتا ہے فرشتے کہنے لگے ایلوت انارسول رسول ربک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے لئی یا سلوئی یہ ہر نہیں پہنچ سکتے تیری طرف بالک بس لے کے چل اپنے گھر والوں کو بےکت منل رہی رات کے کسی حصے میں ولا یل تفت من اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک علمرا تک مگر تیری بیوی یہ استثنا ہے جی ولا یل سے نہیں ہے جی راتو رات لے کے چل اپنے گھر والوں کو مگر تیری بیوی بی تیرے ساتھ نہیں جائے گی مشرقہ ہے ان مصیب بے شک وہ عذاب پہنچنے والا ہے اس کو جو پہنچنے والا ہے ان کو یعنی قوم کو ان معاہدہ مجھ بے شک وعدہ ان کا صبح ہے حضرت لوت نے کہا صبح ابھی کیوں نہیں علی سس صبح بے قریب کیا صبح و قریب نہیں ہے فلما جا امرنا پھر جب آیا ہمارا حکم عذاب والا جالنا آلیا سافلا ہم نے کر دیا اس بستی کو اوپر نیچے آلی کو سافل کر دیا سافل کو آلی کر دیا جس طرح کا وہ کام کرتے تھے نا سزا بھی اس کے مطابق دی بستی الٹ کے رکھ دی وام ترنا الیا اور ہم نے برسائے ان پر پتھر من سجیل کنکر کے منزود پیدر پہ مسمتن ان ربک نشان لگے ہوئے تیرے رب کی طرف سے ان پتھروں پر خاص نشان تھے جو دوسرے پتھروں سے ممتاز کرتے تھے دوسرے پتھروں سے ممتاز کرتے تھے مس متن ربک یا اس کا معنی یہ ہے کہ جس بندے کو وہ پتھر لگنا ہوتا تھا اس پتھر پر اس بندے کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا وہ ماہیا منزال مین بے بعید اور نہیں ہے وہ بستی ظالموں سے دور یہاں ظالمین سے مراد مشرقین مکہ ہیں جی. یعنی وہ بستی مشرقین مکہ سے کوئی دور نہیں یہ جب شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے جاتے ہیں تو اس بستی کے قریب سے گزر کے جاتے ہیں دو بھائی یہ حضرت حسن اور معاویہ کے درمیان جو سلو والی حدیث ہے یہ بخاری میں ہے لیکن اس حدیث کا نمبر تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ ہے بخاری میں یہ روایت ہے نور پور تھل میں بہت مکڑی ہے ہر چیز فصل وغیرہ کھا رہی ہے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالی اپنی رحمت فرمائیں اور اس آفت سے جو مکڑی والی آفت ہے عذاب ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما طوفان پوری دنیا میں آیا تھا جی بیس رمضان تک دور تفسیر ختم نہیں ہوگا جی بعد میں چلے گا جی بیس کے بعد بھی حضرت نو کا بیٹا مشرق تھا بس اتنا ہی آپ ذہن میں رکھیں باقی سب یوں ہی روایات آتی ہیں جی استخارے کا صحیح طریقہ بتا دیں استخارہ اللہ سے مشرہ ہے ذنی چیز ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو کچھ استخارہ میں دیکھیں وہ قطعی چیز ہو دو رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ یہ دو کام جس کے بارے میں میں پریشان ہوں کہ یہ کروں یا یہ کروں تو جانتا ہے میں نہیں جانتا جو میری دین دنیا دنیا آخرت کے بارے میں بہتر ہو یا اللہ تو میری رہنمائی کر دے قوم فرعون جو تھے وہ بن اسرائیل میں سے نہیں تھے وہ کبتی الگ لوگ تھے جی ہمارے ایک ٹیچر ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل آئے تو اہل بدر کا واسطہ دے کر دعا کر لیا کرو کیا یہ ٹھیک ہے اس سے اس کی ان سے دلیل پوچھیں وہ جو ٹیچر صاحب ہیں نا ان سے کہیں بھائی اس کی کوئی مستند دلیل کسی صحابی سے یا نبی پاک کا کوئی فرمان اس کی کوئی دلیل لائیں ان سے کہیں اس کی دلیل دیں آپ ایک عورت ہے اس کا خامد اور بیٹا دونوں کماتے ہیں مگر اس عورت کو کچھ نہیں دیتے تو کیا اس عورت کو زکات دی جا سکتی اگر اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے زیور نہیں ہے خامد بیٹا اس کو کچھ نہیں دیتے ہیں حقدار ہے معاہدہ ہے تو دی جا سکتی ہے آئے تو قرآن ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی قرآن نصیحت کے لیے آسان کیا گیا ہے کہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے یا بیان کیا گیا ہے کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو ان پہ عمل کرنا کوئی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے